اللّه العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله شريك في الزات والصفات ہوں والسلام علی من ارسل بالبراہی ات را دوز ملا مینشو رجین بس ملا رحمیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ وقال تعالی هو من يطع الرسول فقد اطاع اللہ لقد كان لكم کال رسول ل رس حسنا کا تالہ ارس کشاہ دن ومبشرا مشرمیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكونا أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وقال کالنبی صلی اللہ تحی وسلم انا آخر المبیاخر ام و کالن بی اس اللہ تعالیٰ لہی وسلم انسلی و مسل اللہ من کبلی كَمَا صَنَعَ رَجُلٌ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتُوفُّونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ کال <سؤال> نبی اللہ <سؤال> تلیہ نت تو فختمت الأنبياء وفي رواية فجئت فختمت الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی شرابوں میں ملے کیسے ممکن ہے حقائق بھی شرابوں میں ملے رحمت حق کے کی نشان کیسے عذاب میں ملے ساد و سے سنو نغمے عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے جہاں پر کہ مصائب کا علاج ہے فقط قرآن جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط پوران ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے ہمیں دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے انتہائی قابل عزت قابل احترام علمائی کرام طلبا عزام اور علاقہ ضلع اٹک مرزا کے اس علاقے کے لوگوں اور خصوصاً جامعہ حسینیہ تعلیم القرآن کے طلباء کرام اور متعلقین بزرگو بھائیو عزیز و السلام علیکم آپ نے مجھ سے قبل استاذ العلماء شیخ المشائخ شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا غلام حبیب صاحب حفظہ اللہ تعالی و رعہ و اطال ہو ان کا جامع اور مدلل اور علمی بیان سماعت فرمایا اور میرے بعد آج کے اس کانفرنس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت العلامہ احمد شعیب خان صاحب حفظہ اللہ تعالی و ہو ان کا بیان ہونا ہے میں اپنی معروضات تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا عزیزان محترم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے لیے اور رہنما اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا اور انبیاء کے سلسلہ کی وہ حسین کڑی اور اس حسین عمارت کی اس حسین بلڈنگ کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عمارت اللہ نے امام الانبیاء کو مبعوث فرما کر تام کر دی مکمل کر دی ختم کر دی اب اس عمارت میں کسی نئے اینٹ کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے آپ کی رسالت اور نبوت کو عام قرار دے دیا قیامت تک کے لیے اور آپ کو صورت میں بھی بے مثال بنایا سیرت میں بھی بے مثال بنایا صورت بھی آپ کو سب سے اعلی دی سیرت بھی آپ کو سب سے اعلی دی جو کچھ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے دیا ہے بالکل نرالا دیا ہے اپنے تو اپنے رہے دشمن بھی آپ کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گئے نہ چاہتے ہوئے بھی صداقت جو ہے وہ بولتی ہے دشمن کے منہ سے بھی جب میرے پاک پیغمبر کو اللہ پاک نے مبوس فرمایا اور آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا اور ایک فریضہ آپ کے سپرد کیا کہ میرے پیغمبر بلغ بل ما ان الیک کا مرپک اس قرآن کی تبلیغ کیجئے میرے پیغمبر یہ پہنچائیے لوگوں تک جب امام الانبیاء نے اس فریزے کو لے کر آغاز کیا تو یک دم حالات بالکل برعکس ہو گئے صادق اور امین کہنے والے کچھ اور کہنے لگ گئے نے چاور کرنے والے پتھروں کی برسات کرنے لگ گئے نام لیوا جان لیوا بن گئے اور آپ کے خلاف میٹنگیں شروع ہو گئی کریں تو کیا کریں ایک کمیٹی بنی وہ کمیٹی کیا ہے مستحزین کی جماعت پچیس ارکان پر مشتمل یہ کمیٹی بنی رئیس بیٹھا ہے ان کا ولید ابن مغیرہ کیا کرنا چاہیے اس پیغمبر کے پیغام کو کیسے روکا جائے ان کے مشن کو کیسے روکا جائے کیا کرنا چاہیے خدا را توجہ چاہوں گا ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی اس کا طریقہ کار ہمیں آتا ہے بولیے کیا کہنے لگا جی جدھر بھی یہ جائیں گے تو ہم لوگوں سے کہیں گے یہ پاگل ہیں کیا ہیں دیوانے ہیں یہ تقریر کریں گے ان کا بیان ختم ہوگا ہم کھڑے ہو کے کہیں گے لوگوں پاگل ہو چکے ہیں سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے ولید جو پرانا بوڑا نرخاٹ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئے کہنے لگے عجیب لوگوں بات وہ کرنی چاہیے جو لوگوں کی سمجھ میں تو آئے اس لیے کہ اگر تم محمد کو پاگل کہو گے تو ان کو پاگل کہنے والے کو خود کائنات پاگل کہے گی لوگ تمہیں پاگل کہیں گے اس لیے کہ ان کی زبان ان کا انداز ان کا اخلاق ان کا کردار وہ پاگلوں سے جوڑ نہیں رکھتا بات غلط ہے بیٹھ جی اب دیکھیے دشمن ہے لیکن پیغمبر کی صداقت زبان پہ آ رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بول رہا ہے دوسرا اٹھ کے کہنے لگا جی ہمیں طریقہ آتا ہے ہم چلیں گے جہاں یہ بیان کریں گے ہم کہیں گے لوگوں ان کے پاس کوئی اللہ کا کلام نہیں بس شاعر کیا ہے یہ شاعر ہیں ولید کہنے لگا پاگلو یہ بات بھی غلط ہے بیٹھ جاؤ کیوں غلط ہے کہنے لگا یہاں عرب ہیں ہم فصاحت کو بلاغت کو جانتے ہیں ہم شیر کے اوزان کو جانتے ہیں ہم اصناف شاعری جانتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ شاعروں کی کلام کی میرے محمد کے کلام سے کوئی نسبت نہیں ہے یہ کوئی کیسے مانے گا بٹھایا دوسرا اٹھ کے کہ لگا جی میں کہتا ہوں کچھ ارد کرتا ہوں جی بولیے کہنے لگا جی ہم یہ جا جائیں گے ہم کہیں گے یہ شاہر ہے جادوگر ہے جو بھی ان کے سامنے آتا ہے ان پہ ان کا جادو چل جاتا ہے تو ولی کہنے لگا نان نا یہ بات بھی تیرے موں پہ ماری جائے گی کوئی ماننے کو تیار نہیں اس لیے کہاں باطل کہاں جادوگر منحوس کا چہرہ کہاں جادوگروں کی پلید حرکتیں اور پلیک بدن اور کا محمد جیسا پاکیزہ تہارت کا پیکر جادوگروں کے چہروں پہ نبوستے ہوتی ہیں ان کا چہرہ بتاتا ہے اور محمد الرسول اللہ تو تہارت اور پاکیزگی کا مجسمہ ہے ان کو بلا کوئی شاہر کیسے ماننے کے لیے تیار ہے غر جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہی ایک ایک بات کو رد کیے جا رہا ہے اسی کو کہتے ہیں ول فضل واشاہ دت بہل آدا تو یہ ہے صداقت تو یہ ہے کہ دشمن کی زبان پر بھی اقرار آ جائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کرے اللہ گوائے محمد الرسول اللہ کا اخلاق آپ کی سیرت آپ کا کردار آپ کی تعلیم جب غیر مسلم بھی دیکھتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی تاریخوں میں مجبور ہو جاتا ہے آپ دیکھیے نا کنور سنگھ بی یہ غیر مسلم ہے لیکن جب میرے پیغمبر کی سیرت و کردار اور سورت پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں شاعر ہے کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں فقط مسلم کا محمد پہ ایجارہ تو نہیں خود بخود ان کے تصور سے ہے خود بخود ان کے تصور سے سنورتا ہے ورنہ ہم نے اپنے مقدر کو سوارا تو نہیں دشمن بھی مجبور ہو رہا ہے اور دیکھیے تو سیدرا ذرا کال کا پرشاد یہ بھی غیر مسلم ہے کب چاہتا ہے پیغمبر کی تعریف کرے کب چاہتا ہے پیغمبر کی شان بیان کرے لیکن میرے نبی کی شخصیت میرے پیغمبر کا گفتار کردار آپ, آپ, آپ کا اخلاق وہ تھا ہی ایسا کہ دشمن بھی مجبور ہو کے کہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کال کا پرشاد کہتا ہے کوئی چاند کو چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے ہائے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے پھر کال کا پرساد سے پوچھے کہ وہ کیا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے اگر کائنات کے سارے خزانے میری جھولی میں دے کوئی پھر پوچھے کہ آپ کیا لیں گے تو میں محمد رسول کی نالے مبارک کو آنکھوں سے لگا دوں گا ساری کائنات کے خزانے ٹھکرا دوں گا. کیا وجہ ہے؟ یہ ماننے کی بات ہے کہ میرے پیغمبر کی شان اور عظمت اپنے تو اپنے رہے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہیں اقرار کیے جا رہے ہیں اور ذرا دیکھیے جان راپریٹ عیسائی ہے کون ہے عیسائی ہے لیکن جب میرے نبی کی سیرت پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے عیسا سے پڑھ کر لبیں گویائے محمد کوئی سمجھ میں آ رہی عیسا سے پڑھ کر لبیں گویا محمد یوسف سے بڑھ کر رخے زی محمد عیسیٰ سے بڑھ کر لبی گویا محمد یوسف سے بڑھ کر رخ زی محمد و شمس تھے رخسار تو ولیل تھی زلفے و شمس تھے رخسار تو ولیل تھی زلفے ایک نور کسور تھا پائے محمد کیا وجہ ہے کہ یہ مجبور ہو کے بولے جا رہے ہیں کہنے کی بات کہ اللہ نے امام الانبیاء کو واقعی ایسا بنایا تھا اللہ نے سورت اور سیرت اللہ نے بے مثال تھا فرمائی تھی ساری کائنات مجبور ہے تعریفیں کرنے پر آج تو لوگ نبی کے نام پہ کھانے کا ڈنگ بنایا ہوا ہے دکانداری چمکانے کا ڈنگ بنایا ہوا ہے ہاں نبی کے آمد پہ گھر تو سجا لیے نبی کی آمد پر چار دیواری تو سجا لی بتیاں لگا کر لیکن گھر سنت مستفی سے خالی ہے جھنڈی تو لگا دی لیکن سنت مصطفیٰ سے محروم ہے عجیب بات ہے بات کہتا ہے جی حلوہ پسند تھا تو حلوے پہ جان دینے کو تو تیار ہو گیا لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کو اللہ کی توحید کتنی پسند تھی ہے کہ نہیں حلوہ پسند تھا اس پہ تو مرنے لگا ہے اس پہ تو قصے اور کہانیاں جوڑے جا رہا ہے لیکن نبی نے توحیر پہ دن من تن وطن جمن قوم قبیلہ رشتے ناتے سارا کچھ قربان کر دیا اس کی پاسداری کیسے پتہ بھی نہیں ہے محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن سیرت مصطفی سے محروم ہے نام سیرت کا لیتا ہے تعریف آنکھوں کی کرتا ہے نام سیرت کا لیتا ہے تعریفیں رخساروں کی کرتا ہے یہ ساری چیزیں تو اب جہل بھی ماننے کو تیار تھا وہ آپ کے جو چہرے کا حسن ماننے والا تھا وہ آپ کا پیار وہ آپ کی صورت کو ماننے والا تھا اور کابے کے سامنے بیٹھ کے یہ قرار کرتا ہے کہ واللہ مارا آئی تو بھی آئی نہیں یہ تئی نے محمد کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا یہ تو مانتا ہے لیکن سیرت مصطفیٰ سے محروم ہے اور قرآن مقدس کا زور اسی بات پہ ہے کہ کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کے مشن کو مان لو میرے پیغمبر کے پیغام کو مان لو میرے پیغمبر کے پروگرام کو مان لو میلاد کو تو ساری کائنات مانتی ہے میلاد ماننے کا ماننا چاہیے بھی اور ہم مانتے ہیں اس لیے کہ میلاد کا مانا ہوتا ہے پیدا ہونا تو نبی کا پیدا ہونا کون نہیں مانتا سارے مانتے ہیں بات ہے میلاد منانے کی تو منانا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں منانا کوئی نہیں ہے اگر کسی کے پیدائش کا یا وفات کا دن منانا ہوتا تو سوا لاکھ نبی میرے محمد سے پہلے گزرے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کسی نبی کا پیدائش والا دن ضرور مناتے کرتے کہ نہ مناتے کہ نہ بولو مناتے ضرور مناتے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا ہاں اتنی بات ضرور ہے مولوی کی بات میں میلا دی کی بات میں اور میرے پاک پیغمدر کی بات میں بڑا فرق ہے کیا فرق ہے امام مسلم نے روایت نقل کیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسون یوم الاسنین امام الانبیاء ہر سنوار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے سنا ہے کبھی کہ نہیں سنا ہر سوار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا سموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا تو انزل علی القرآن اس لیے کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا ہوں اور سوموار والے دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے اب خدا را غور کیجئے نبی سوموار کو پیدا ہوئے تو ہر سوموار کو کیا رکھتے ہیں بولو روزہ رکھتے ہیں مگر روم روزے کی بات کبھی نہیں کرے گا اس لیے کہ روزے میں تو اس دوزخ کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے اور اس کی ساری کھیل جو ہے اس کی ساری کوشش اسی کے لیے ہے اس کی ساری کوشش اسی کے لیے ہے جدھر میلادی جاتا ہے وہی جو ہے فارمی مرغوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے ان کے پیٹ دیکھو یقین کیجئے ان کے پیٹوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے مرغوں کا قبرستان نظر آتا ہے اور شاعر نے کہا بھی ہے ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں ہزاروں مرغے پنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں یہ بھلا کبھی روزے کی بات تو نہیں کرے گا جس دن روزہ ہے اس دن یہ حلوے کی دیکھ کے ارد گرد نظر آئے گا اللہ گواہ ہے کوئی مرے کوئی پیتا ہو، جو مرضی یہ ہو جائے کھانے کے بغیر مردہ بھی دفن نہیں ہوتا چھوارہ شریف کے بغیر مردہ بھی دفن تو بلا وہ روزے کی بات کب کرے گا لیکن مرزے اتقوالو میری بات خدارہ توجہ سے سنیے امام المبیا سموار کو کیا رکھا کرتے تھے روزہ رکھا کرتے تھے تو بولیے جو آشی کا دعویٰ کرتا ہے اسے ہر سموار کو کیا رکھنا چاہیے لیکن وہ روزے کی بات نہیں کرتا اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ اس کا دعوی ہے النبی کیا عید میلاد النبی یہ اس کو عید کہتا ہے عید کہتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ بولو جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ اور جس دن روزہ ہو تو اس دن عید نہیں ہوتی نبی نے ولادت والے دن پر روزہ رکھ کے بتایا کہ یہ روزے کا دن ہے عید کا دن نہیں ہے انہوں نے روزہ تو سائڈ پہ کر دیا عید بنا لی اللہ اکبر اپنا کام بنانے کے لیے خدا گواہ نبی کے نام پر آج آپ دیکھیں گے پورے ملک میں کل آپ دیکھیں گے میڈیا پر کل آپ سوشل میڈیا فیس بک پہ دیکھیں گے مرد اور عورتیں ناچتی نظر آئیں گی اور دعویٰ ہوگا یہ نبی کی ولادت کی خوشی ہے یہ نبی کی محبت کے دعویدار آپ کو بازاروں میں چوکوں میں ناچتے ہوئے دکھائی دیتے نظر آئیں گے لیکن نبی کی سیرت سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی نمازیں چوکوں میں کزا ہو جاتی ہوتا ہے نماز کزا ہو گئی اپنا کام چلانا ہے جس کو نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ دو ہستیاں دو شخصیات ہیں ایک مومن ایک کافر کیا فرق یہ ہے ابو لہب کا فر مشرق تھا اور ابو بکر محب پیغمبر تھا غلام مصطفیٰ تھا ابو بکر نے مشن مصطفیٰ کو اپنایا اور ابو لہب نے جس نے مصطفیٰ منایا بنایا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی کہنے لگا وہ جی ہم اس لیے جشن مناتے ہیں کہ جی ابو لہب نے منایا تھا کیا ابو لہب نے ذکر نہیں کیا وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا لیکن ود فیملی جائے گا جی ابو لہب کی ادائیں اپنا رہا ہے کیوں اس لیے کہ جب ابو لہب نے لونڈی نے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا اور خوشی میں اونٹ زبا کیا کیا کافر ہے خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا اونٹ ذبا کیا یہ اونٹ کجا ذبح کرتا یہ تو چوک میں کہتا ہے پانچ پانچ روپئے دے ہی جاؤ جشن کا چندہ ہے پانچ پانچ روپئے مانگتا ہے بلا آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو آپ پیسے کسی اور سے مانگتے ہیں اس کو نبی کی خوشی ہے اور یہ چندے اوروں سے مانگتا ہے چوکوں میں مانگ رہا خوب کھایا ہے نبی کے نام نے خوب کھایا خوب بنایا خوب کمایا لیکن اللہ گواہ ہے نبی کی سنتیں مٹا رہا ہے بیداحت کو ترویج دے رہا ہے سنتوں کو پامال کیے جا رہا ہے بےداعت کو اتنا جو ہے اس کی اس, اس کو اتنا زور دیے جا رہا ہے بیداج کو فرض سے بھی اونچا درجہ دیا گیا اگر ان کے مقتدی فرض نماز نہ پڑے کوئی پرواہ نہیں روزے نہ رکھے کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر میلا کے جلوس میں نہیں آئے گا تو وہ غصہ قرار دیا جائے گا فرض سے زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے اور نبی کے نام پر چوری کی بجلی بھی جائز ہو گئی اکثر جگہ جاتا ہوں کھمبے سے تار لی ہوئی ہے ساری رات لائٹ جر رہی ہے اس نے کون سا بل دینا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بات کر رہا تھا کہ کہنے لگا میلادی ابو لب نے میلاد منایا میں نے کہا میلاد تو منایا لیکن جب پیغام مصطفیٰ کی بات آئی جشن تو منایا لیکن جب مشن کی بات آئی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی ابو لہاب تھا اور ابو بکر صدیق قربان جاؤ صداقت پہ کہ جشن تو نہیں منایا جنیاں تو نہیں لہرائیں اور تو نہیں جلائیں جلوس تو نہیں نکالے لیکن اللہ ہے مشن مصطفیٰ پہ جان مال اولاد جداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کر دیا بار بار امام الانبیاء جب بھی مطالبہ کرتے ہیں صدیق ہر میدان میں پہلے نظر آتے ہیں کیا آتے ہیں؟, آتے ہیں پہلے نظر آتے اللہ پر آپ کو پتہ ہے جب خولہ بنت انتہم نے صدی حضرت خدیت القبر رضی اللہ تہ لہ وفات پا گئی امام الانبیاء بے انتہا غمگین ہے آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کا رشتہ تلاش کروں امام الانبیاء نے فرمایا خولہ بنتے حکم کہاں سے تلاش کرے گی تو پتہ کہنے لگی میری پہلے نظریں آپ کے پہلے یار کے گھر پر ہیں میری پہلی نظر آپ کے یار کے گھر پہلے یار کے گھر پر ہے آپ کا رشتہ صدیق اکبر کے گھر سے کرنا چاہتی ہوں امام المبیا نے خاموشی اختیار فرمائی فرمایا ٹھیک ہے جب یہ گئے حضرت خول آ گئی امام المبیا کا رشتہ لینے کے لیے صدیق اکبر کے گھر تو صدیق اکبر نے سنتے ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور بلا تعمل رضا من ہو گئے کہنے لگے اس سے بڑھ کر میری اور کیا خواہش ہوگی اور اللہ میری چاہتوں کو پروان چڑھا رہا ہے اللہ میری چاہتوں کو پورا کیے جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ رشتہ ہو گیا اب جب رخصتی کی باری آتی ہے تو امام الانبیاء بولے نہیں خود صدیق یا رسول اللہ آپ اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو آپ لے کیوں نہیں آتے ان کی رخصتی کیوں نہ کر دی جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا صدیق میرے پاس پیسے نہیں کہ میں مہر ادا کروں پیسے نہیں کہ میں کیا ادا کروں مہر ادا کروں قربان جاؤں دیکھیے مشن مصطفیٰ سے محبت کرنے والا جس نہ منانے والا کیا کہتا ہے صدیقی اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ جب میں بیٹی دے سکتا ہوں تو میں بیٹی کے لیے آپ کو مہر بھی دے سکتا ہوں میرا مال مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے مالا کی جولی میں رکھ دیا امام المیا نے اسی کو قبول فرما کر صدیقہ کائنات کے ہاں بھیج دیا بات کر رہا تھا ہر موقع پر صدیق اکبر نے مال بھی قربان کیا جان بھی قربان کی ہے صحابہ تو تھے ایسے شاعر کہتا ہے اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفی کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دڑک مال ازر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر نے عید میلاد النبی نہیں منایا تو کیا وہ سچے عاشق رسول نہیں تھے اللہ گوائے ان سے پڑھ کے کوئی سچا عاشق رسول محب, محب رسول پیدا ہو ہی نہیں سکتا فاروق عظم ہے جنہوں نے ہر چیز امام الانبیاء, الانبیاء خود فرماتے ہیں ان اللہ حجاحکہ لسان عمر وکل بھی ہی عمر تو وہ انسان ہے اللہ نے اس کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا ہے ان کے دل اور ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا لیکن آپ دیکھیں بائیس لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا یہ محب رسول آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ایسے جلوس نکالے انہوں نے کبھی ایسے روڈ بلا کر کے نبی کی ولادت کی خوشی منائی ہو اس لیے کہ ان کے سامنے عقیدت کچھ حقیقت نہیں رکھتی تھی وہ عقیدتوں کو عقیدے پہ قربان کرنے والے تھے آپ کو پتہ ہے عقیدت کچھ اور کہتی ہے اور عقیدہ کچھ اور ہے اور کہتا, اور ہے کہتا ہے لیکن ہم نے عقیدت کو عقیدے پر قربان کرنا ہے اور انہوں نے عقیدے کو عقیدت پہ قربان کر دیا ایک آدمی کہنے لگا گیا بیٹا فوت ہوا تھا اس کی قبر پر ہوں بڑا یاد آیا تھا دل نے چاہا کہ اپنے بیٹے کی قبر کو جا کے بوسہ دے دوں عقیدت تھی محبت ہے لیکن عقیدہ سامنے آ گیا کہ تیری چاہت عقیدت ہے بھی لیکن عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا کھڑا ہو گیا میں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا اگر آپ عقیدتوں کو پورا کرتے رہیں گے تو عقیدتیں تو سجدوں پہ بھی مجبور کرتے اور یہی تو عقیدتوں کی وجہ سے تو سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھے آپ نے یہی تو عقیدتیں ہیں اور کیا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا ایک آدمی نے مجھے ویڈیو دکھائی میں تو حیران رہ گیا ان لوگوں پر پیچھے جس نے عید میلاد النبی کا بڑا بینر لگا ہوئے ہے سامنے اسٹیج بنا ہے لڑکا بھی ناچ رہا ہے لڑکی بھی ناچ رہا یہ سب کچھ خورافات ہے اس لیے کہ یہ بے دینی ہے یہ دین نہیں ہے یہ دین کے نام پہ بے, بے دینی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ سنت عمل ہوتا یا اگر سنت مصطفیٰ نہ بھی ہوتی یہ سنت خلف راشدین کی بھی سنت ہوتی تو ہم کبھی بھی پیچھے ہٹتے ہم پہلی صف میں ہوتے لیکن امام لمبیا نے فرمایا علیکم بسنتی سنتی و سنت خلف راشدین المحدین تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے تمسکو بہا اسے مضبوطی سے تھام لو اور ڈاڑوں پکڑ لو یہ چھوٹنے نہ پائے ہم اس بے دے آ کو ان بڑی صدیوں میں چھ سو سال تک کے بعد کوئی وجود اس کا نظر نہیں آتا آپ کہیں گے پھر یہ کام شروع, شروع کس نے کیا, کیا؟ شروع کس نے کیا ہے کچھ تو پاکستان میں جس نے شروع کیا وہ لاہور کا ہے آج بھی اس کی کوٹھی کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ بانی ہے جلوس جشنی میلاد اللہ بانی ہے اور عام دنیا میں جس نے اس کو ایجاد کیا وہ عراق کا ایک بادشاہ ہے عراق کا موسل شہر میں اس نے دیکھا کہ یہ مولوی اور پیر میرے تھوڑے سے مخالف ہو رہے ہیں تو کیوں اچھا نہ ہو کہ ان کو بھی ساتھ اپنے شریک کر لوں تو بس اس نے نبی علیہ السلام کے نام پر اس کام کا آغاز کیا اور ایک مولوی بھی خریدا بادشاہوں کو مولوی مل جاتے ہیں بکاؤ مال ہر دور میں ہوتا ہے ایسے مال ہر دور میں ہوتے ہیں جس کا جی چاہے خرید لیتے ہیں خرید لیا اس نے اس کو بڑا انعام دیا اس نے کتاب لکھی سب سے پہلے التنویر فی مول دل بشیر ان نظیر فی مولد دل بشیر ان نظیر بڑے پیسے لیے پھر بادشاہ پتا ہے ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں محفلیں لگاتا زہر سے لے کر اور رات تک محفل لگتی اور حافظ ابن حجر کلانی کیا فرماتے کان یار کو سو بے نفسی دوسروں کو بھی نچاتا اور بادشاہ سلامت خود بھی ناچتا تھا کان یار خوشو بے نفسی خود بادشاہ بھی ناچ رہا ہے رعایا کو بھی نچا رہا ہے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک آ رہا ہے آج بھی یہ بےدت شائی بےدت ہے کیا شائی بے ہے اس لیے یہ وہ بےدت ہے جس کو حکومتی تائید حاصل ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ شاہی بےدت ختم ہو جائے اللہ کرے کہ جشن ختم ہو مشن کی بات آ جائے اور مشن کی بات آپ کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا پھر پھول نہیں برستے پھر پتھر برستے ہیں عزیزان محترم امام الانبیاء کو اللہ نے کائنات میں بھیجا کہ ان کی اتباع کی جائے کیا, کیا کی جائے اتباع کی جائے اُلْئِنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت اور پیار ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا پیار اور محبت منظور نہیں ہاں اگر محبت کا راستہ ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے فتبیونی میری اتباع کیجئے میرے پیچھے آئیے اور اگر آپ کی اتباع میں آ گئے پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھنا اس کا نسل کیا ہے حسب کیا ہے خاندان کیا ہے قبیلہ کیا ہے پھر یہ نہیں دیکھنا رنگت گوری ہے کالی ہے پھر یہ نہیں دیکھنا دولت ہے کہ نہیں اللہ نے یہ کون ہے بلکہ یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے فتب اون میری اتباع کرو کیا کرو میری اتباع کرو اب ابتبا میں اور ابتدا میں بڑا فرق ہے کیا ابتبا میں ابتدا کرنے کا نام ہے اور ابتبا محمد عربی کی سنت پہ چلنے کا نام ہے مسجد ہے لوگ بڑے نیک ہونے لگ گئے بڑے بڑے بورے لا کے مسجد میں رکھے گئے کس چیز کے آپ بھی حیران ہوں گے بورے کس چیز کے آگے بڑے بڑے بڑے آگے کس چیز کے کھجوروں کی, کی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں نماز ہوتی ہے oh, چادر بچھا کے ایک آدمی اعلان کرتا جی سبحان اللہ بس پھر ٹھس ٹھس ٹھس سارے شروع ہو جاتے ہیں گٹھلیاں پھینکتے ہیں جب وہ ختم ہوتے ہیں پھر الجی تجی الحمدللہ پھر سارے الحمد شروع کرتے ہیں یہ ایک سلسلہ مسجد میں شروع ہو گیا کسی <تصفيق> نے صاحب حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ ہوتا یہ وہ محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے حجرہ مقتص میں جو بھی آئے گا اجازت لے کے آئے گا لیکن آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں سبحان آپ کا جب جی چاہے آیا کریں یہ خاص شاگرد ہیں خاص آ کی غلام ہیں ان کو پتا چل گیا مسجد میں یہ کام شروع ہو گیا فوراں گھر سے نکل آئے اور نکلتے ہوئے جو ہی مسجد کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکاٹ پہ ایسے رکھ دیے اور کھڑے ہو گئے دروازے میں کیا جلال ہے کیا روب ہے کہنے لگے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یارفنی فانا ابن مسعودین جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ سن لے میں عبداللہ ابن مسعودوں سن لو ابھی امام الانبیاء کی دنیا سے رخصت ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں ابھی کوئی لمبا چوڑا عرصہ گزرا نہیں اور اتنی بڑی بدت تم نے جاری کر دی ہے میرے ہوتے ہوئے یہ چلنے میں نہیں دوں گا آج ہو رہا ہے کہ نہیں میں جی اکثر جگہ ہو رہا ہے. کوئی روکے تو دکھائے اگر آپ روکیں گے کہیں گے ذکر کا منکر ہے کیا ذکر کا منکر ہے اور اگر آپ میڈن پاکستان درود سے منع کریں گے تو کہیں گے درود کا منکر ہے انہوں نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے کتاب و سنت کو معیار نہیں بنایا اس پہ نہ اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نہ کسی دوسرے کو پرکھتے ہیں نہ اپنے اعمال کو پرکھتے ہیں بہرحال عزیزہ محترم زندگی باقی ملاقات باقی پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے چونکہ مہمان خصوصی ابھی ان کا خطاب ہونا ہے تو میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا ہے بہرحال اللہ رب العالمین عمل کی توفیق فرمائے آخر دعوانا ان الحمد رب ال محترم و عوریدن کو دا بتاصلہ الجنت خوشبو محل ان اسلامی رنگٹون سانٹر دوبندہ بازار جانگیری کی دو مدینہ مزل سرا پخوا کی دکان نمبر پینزم کی دو فسیح اللہ سرا ملاوی گی او دا دینہ علاوہ بتاصلہ دا ولمای تقاریر او دنا ناتخوانانو بہترین ناتخوانی او دا قرآن حضراتو تلاوت قرآن دا میمریکارٹ پزوری سرا ہم ترلا سکے دیشی رابطی دا پارا نمبر یاد